رات ہیں. پہلا بھی یہ کہ مواعث رضویہ میں میں نے ایک عبارت پڑھی مہارجن مبو کے حوالے سے اس میں یہ تحریر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے افضل پاک پڑھنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کا ثواب ایک بار کا ہی ملتا ہے لیکن دروج پاک کا ثواب ایک بار پڑھنے پر دس بار ملتا ہے تو ایسا اس بارے میں آپ روشنی ڈالیے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے والد کے انتقال کے بعد اگر بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی اولاد کو ملے گا یا نہیں جی اٹھائیس پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ وہ بن قعب رضی اللہ ابیدان کی جس کو مشکلات میں بھی یہ نقل ہے امام قاضی اسماعیل بن سعد نے فضل اعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فمایا امام ابن عبی آصم نے کتاب و سلاد نے اس کو نقل فمایا اور دیگر بے کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بھی مذکور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آکا میں دن میں دو مرتبہ دن کو اگر میں حصے میں تقسیم کروں تو دو حصے میں رب کا ذکر کرتا ہوں ایک حصہ میں آپ پر دوشی پڑتا ہوں تو کیا یہ صحیح ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر یہ اچھا ہے وہ ان جبہ بیر اللہ کا اگر تو اس کو بھرا لے تو تیرے لیے یہ اور بہتر ہو جائے گا تو اس نے علیہ یارس لو آدھا دن تو میں اللہ کا ذکر کروں گا اور آدھا دن میں آپ پر درد و سلام پڑھا کروں گا اب ٹھیک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ سر سرمایا تو ٹھیک ہے خیر اللہ اگر تو اس کو عوٹ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے اب پھر اس نے علیہ عارسول کہ میں پوری دن صرف آپ پر دروش ہی پڑا کروں گا اب ٹھیک ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ سلسل ہوا کہ اب تیرے غموں اور تیری مصیبتوں کے لیے یہ کافی ہو گیا ہے اب تو یہ دنیا آخرت میں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے تو اس صحیح حدیث سے تو یہ سادت ہوتا ہے کہ بادیا تن ذکر خدا بندی سے درد اسلام کا پڑھنا افسل ہے اور شادی اسی کو پسند کیا تھا پھر یہ ہے کہ بعض کا ذکر رسول, ذکر اللہ آه, قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ذکر رسول اور دروشی جو ہے ہمہ وقت قبول ہوتا ہے اور پھر اس میں غریب سمی ذکر اللہ بھی آ جاتا ہے ذکر رسول بھی دروشی بھی آ جاتا ہے لہذا چونکہ جب اللہ مسل اللہ پڑا جاتا ہے یا صلی اللہ علیہ کا یا رسول پڑا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے اللہ کے محبوب کا ذکر بھی آ جاتا ہے اور پھر جیسا کہ آپ نے خود ہی فرما دیا میں نے مجھ پر ایک مرتبہ دوشی بوجا اللہ دس بار رحمتیں فرمائے گا اور صرف یہ ایک حدیث میں ہے ویسے ایک حدیث میں ہے جس نے ایک مرتبہ دوشی بھوجا اس کی اللہ سو حادتیں پوری کرے گا امام دہ کی نے اس کو نقل فرمایا اس دنیا کی اور ستر آخرت کی اب ذکر خدا وجری بھی کبھی ہوگا اگر اس کے ساتھ دلد سلام ہوگا تو تو اس لیے دلد الام جو ہے یہ سب عبادتوں سے ذکر سے افضل ہے ہاں علماء کا اس میں ضرور اختلاف ہے کہ اختلاف قرآن افضل ہے یا دروشی کو افضل ہے تو بعض علماء نے یہاں بھی دروشی کو افضل کہا اور بعض علماء نے جو ہے وہ تلاب قرآن مجید کو افسر کہا ہے پر اب دونوں چیزیں ہی اپنی اپنی جگہ نیت کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے